بیٹھ کا نکل نماز پڑھتا ہے تو اس کو رکو میں کتنا جھکنا چاہیے باز کہتے ہیں اتنا جھکے کہ بس کمر توڑی ہو جائے اور پیشانی جو جی ہے وہ گھٹنوں کو مقابل آ جائے اور باز کہتے ہیں کہ اتنا جھکے کہ زمین سے اس کی پیشانی چار پانچ انگل اوپر رہے بروں طرح کے سلسلے میں الیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آ, کچھ آواز اس میں ڈسٹورشن تھی تو سوال یہ ہے کہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جیسے نفل نماز ہے یا کوئی معذور شرعی ہے جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کا رکوع کی مقدار کتنی ہے کہ آیا اتنا جھکے انہوں نے سوال جو کیا ہے کہ گھٹنوں کے محاذی ہو جائے برابر ہو جائے پیشانی یا اتنا جھکے کہ زمین سے صرف چار یا پانچ انگل اونچا رہے دیکھیں رکوع کی تعریف رکو کے معنی یہ ہے جھکنا کسی کی تعظیم کے لیے اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں پر پہنچ جائیں یہ جائز نہیں ہے کسی کی تعظیم کے لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ ملاتے کے ساتھ ہی پتہ نہیں رکو میں چلے جا کیا ہو جاتا ہے بہت جھک جاتے ہیں اتنا نہیں جھکنا شرن اتنا شرن جھکنا جائز نہیں ہے کہ اگر ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک چلا جائے اسے کہتے ہیں خم ہونے کو پیٹ کے خم ہونے کو کہتے ہیں رکو کھڑے ہو کر رکو کرنے میں سنت یہ ہے کہ پیٹھ بالکل بچھا دے سیدہ عائشہ صدیقرد اللہ تعالیٰ کی روایت سے کچھ مفہوم مجھے یاد آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ اللہ اس طرح رکوع فرماتے کہ اگر آپ کی پیٹ مبارک پر کوئی چیز رکھ دی جاتی تو لس تکرا تو وہ مستقر ہو جاتی بالکل سیدھی ٹھہر جاتی گرتی نہیں تو یہ پیٹھ کو بچھا دینا بالکل سیدھی ہما ہموار کر دینا یہ رکوع میں کھڑے ہو کر رکوع میں سنت ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جھک کر سوری اعرا سر نے فرمایا کہ بیٹھ کر رکو کرنے کی جو مقدار ہے وہ یہ ہے کہ پیشانی جو ہے گھٹنوں کے محاذی ہو جائے جو بیٹھا ہوا ہے تو پیشانی گھٹنوں کے محاذ ہو جائے تو اتنا رکو جو ہے درجہ کمال ہے درجہ کمال کے معنی یہ ہے کہ یہ مکمل ہے اینف ہے اس سے آگے یہ انفینٹی ہے یا اس کو ڈیڈ اینڈ کہہ لیجئے کہ اس کے آگے نہیں جانا فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ جھکنا وہ ابس و بے بے جامع داخل ہو جائے گا یعنی اس سے زیادہ جھکنا نہیں چاہیے تعالی اعلم